کپا وسلا ملا باد لدینس پپا اماں باد پاؤز بلائی مینش پا بسم اللہ الرحمن بعد اتل بادنی قال الله تبار کوتا پیشان حبیب محبر آ میرا ان الله ہو یوسلو نال نبی یادین آ منو سلو والی سلو والسلی م سلام والسلام سلام یا رسول اللہ وسلم لئی کا والا عالی یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ گرامی قدر قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کی ہے حالانکہ اس کے ساتھ اس کے آگے پیچھے نو آیتیں اور بھی ہیں ان نو کو چھوڑ کر ایک کو تلاوت کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کل مناظرے میں ایک عبارت پیش کی تھی اس کا جواب نہیں ملا وہ جواب ان کے ذمہ ہے انہوں نے کہا عبارت میں دجل ہوا ہے عبارت میں تحریف ہوئی ہے اگر جو سفا ہم نے پیسٹ کیا تھا اس میں تحریف ثابت کر دو میرا خون معاف ہے جس جگہ چاہو مجھے قتل کر سکتے ہو یہ میرا اعلان ہے وہ سفا موجود ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے وہ کتاب موجود ہے یہ میرے, یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب موجود ہے ہم فقیروں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے اور آپ لوگوں پر استعمال کرنے کے لیے آپ لوگ اپنی کتابوں کو دجل کہتے ہو آؤ ذرا اس سفے میں دجل ثابت کر دو منہ مانگا انعام دیا جائے گا ہزار دو ہزار کی بات ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا میری گل نوٹ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے وہ سفا وہ سفا جو ہم نے کل پیسٹ کیا تھا ہمارے پاس بھی ہے اور اس روم میں سننے والوں کے پاس بھی ہے اگر اس سفے میں یہ تحریر ثابت کر دیں تو جنابے والا وہ جو منہ مانگے گا وہ انعام دیں گے اور اسی کی وجہ سے آج میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی انتیسویں پارے کے سورت القلم کی آیت نمبر تیرہ تلاوت کی ہے دیکھ لیں کہیں یہ نہ کہیں کہ اس عبارت میں بھی تحریف ہو گئی ہے قرآن کی آیت بھی تبدیل کر دی گئی ہے اور جا کے چیک کر لیں اپنے گھر میں رکھا ہوا جو قرآن ہے اس پر دیکھ لیں یہ الفاظ یہی ملیں گے تبدیل شدہ نہیں ملیں گے بلکہ کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے جو بھی میرے نبی کا غستاخ ہے وہ حرامی ہے گستاخ رسول کیا ہے حرامی ہے اگر یہ تو سنی مسلم تھے بچے تھے نا بچے تھے بچوں سے مناظرہ تھا ایک بچے سے مناظرہ تھا یہ عبارت میں پیش کرتا نا اگر وہ روم چھوڑ کے نہ بھاگ جاتے تو پھر بات ہوتی نا یہ میں پیش کرتا عبارت تو پھر تھی لیکن انہوں نے کہا جی عبارت میں دجل ہے عبارت کتاب ادارہ طالبات اشرفیہ چوک پہارا ملتان پاکستان کی چھپی ہوئی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اگر اس کے اس کا سب چینج اس کے عبارت میں تبدیلی دکھا دیں تو جو چور کی سزا ہمارے لیے وہ منتخب کر لے نہیں تو میں کہوں گا لانت اللہ القاضین اس سے بڑی تو میرے پاس کوئی بات نہیں اور اللہ فرماتا ہے بعد لمبا زنی یہ نشانی ہے نا گستاخ رسول کی بن مغیرہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دس آیتیں دس آیتیں نازل فرمائی ہیں ان دس میں سے ایک یہ ہے یہ اللہ نے فرمایا محبوبہ جو تیرا گستاخ ہے وہ حرامی ہے اور تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ واقعی حرامی ہے ہاں اسی لیے اس عبارت کا جواب ہمیں نہیں دیا گیا کل آپ لوگوں کے ذمے ہے یا تو ثابت کرو کہ اس عبارت میں تعریف تھی اگر نہیں تو پھر اس عبارت کا جواب تمہارے ذمے ہوگا جب چاہو مجھے بلا لینا تو میرے سامنے دے دینا سنی امام ہے اس کے سامنے دے دینا سنی مسلم ہے اس کے سامنے دے دینا اور کسی کو بلا لینا تو جنابے والا اس چیز کا ہمیں ثبوت دے دینا ورنہ میں کہوں گا یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے بالکل فٹ تو دلیل کیا لائے جنہوں نے مناظرہ سنا ہے انہوں نے سنا ہے جنہوں نے نہیں سنا وہ دلیل کیا لاتے ہیں وہ دیکھو جی اگر باپ کسی تھا باپ نمرد تھا اور باپ کچھ نہیں تھا تو پھر دوسرا کیسے ہو گیا یہ بات آپ نے سنی تھی نا مناظرے میں سنی تھی نا ہاں جی سنی تھی نا کہ دوسرا کیسے ہو گیا میں بتلاتا ہوں نا کیسے ہوا بھائی میں بتلاتا ہوں مجھ سے پوچھو دوسرا کیسے ہوا پہلے کا تو انہوں نے مان لیا نا کہ باب جناب مگر وہ کاتے ان نسل ہے کاتے النسل نسل کے لفظ استعمال ہیں اور کافی النسل نسل کے مانے کیا ہیں کوئی جناب والا ان سے کروائے مانے کیا ہیں اور وہ دعائی استعمال کی کام ہو گیا یعنی نمرد ہو گیا تب نانی نے جا کے حافظ غلام مرتضا مجذوب رحمت اللہ علیہ ان سے جا کر عرض کی جو کہ جناب ان کی نانی سے پہلے ان کے تعلقات تھے تعلق موجود تھے اور یقینی بات سن لو हमें जनाब विद और मुश्रक कहने वालों तुम्हारे थानवी के दाद नान के जो थे वो सब के सब शिया हैं सब शिया थे कहेंगे नहीं सब शिया थे अगर शिया नहीं थे थानवी के नाना दाद नान के तो साबित करें सुननी उनमें से कौन था نام لیں ان کا فلا سننی تھا اور دوسری بات اسی عبارت میں اسی صفحے میں جناب والا حافظ صاحب حافظ صاحب کہتے ہیں جب شکایت کی کہ میری لڑکی کے لڑ بچے زندہ نہیں رہتے تو حافظ صاحب نے بدتریق فرمایا عمر عمر کی کشائش کشی, کشا کشی میں مر جاتے ہیں اب کی بار علی کے سپرد کر دینا زندہ رہے گا یہ شیعہ قیدا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان کھینچا تانی تھی سنی عقیدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ بات کرتے ہو کہ ان عبارتوں میں دجل ہے اور آخر میں جناب جب تمام مسئلے طے ہوں گے تو آپ ایسا پر ماننے لگے جناب یہ لڑکی تو بڑی عقلمند معلوم ہوتی ہے میری سارے مطلب سمجھ گئی ہے اور اس کے بعد اگر نیچے سے گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھویں لائن نیچے سے آپ ہیں پھر فرمایا انشاءاللہ اس کے دو لڑکے ہوں گے دوسرے کی بات لا رہا ہوں کہ پہلا تو چلو ہرامی تھا نا پہلا ہرامی تھا آفت صاحب کی وجہ سے ہو گیا ہے باپ تو کسی تھا اور دوسرا کدھر سے آ گیا ارے دوسرا لگا ہوں کدھر سے آیا ہے آفت صاحب کہتے ہیں اب تم <تصفح> तुम میرے پاس آ گئی ہے جناب میرے پاس میں سے دوں گا کہ ایک نہیں اب دو دو تمیں گی اعلیٰ حضرت کے چار سال کی عمر والے باق, واقعات کو بیان کرنے والوں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہماری آہنی دیواروں پر پتھر مت پہنکو کہیں تمہارا شیشے کا گھر چکنا چور نہ ہو جائے اب دو دو ہوں گے دو دو گئی تھی ایک لینے دو دو ہوں گے دو دو اور زندہ بھی رہیں گے اور فرمایا انشاءاللہ اس کے دو لڑکے ہوں گے زندہ رہیں گے ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا دوسرے کا نام اکبر علی خان رکھنا لگتا حافظ صاحب پٹھان تھے لو بھائی اگر واقعی, واقعی تمہارے اندر جرت ہے نا تو تھانوی کے ابے کو پٹھان ثابت کر دو ہاں تھانوی کے ابے کو پٹھان ثابت کر دو تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو یہ اشرف علی خان اکبر علی خان یہ کہاں سے آگے خاں اور کسی نے پوچھا حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے فرمایا نہیں اشرف علی اور اکبر علی نہ رکھنا یہ بھی فرمایا دونوں ساب نصیب ہوں گے اور یہ بھی فرمایا نیچے سے جناب سفید کے آخر سے ایک دو تین چار پانچویں لائن کے سینٹر سینٹر میں یہ ہے ایک میرا ہوگا ایک میرا ہوگا دوسرا جناب دوسرے کے لیے کہا وہ تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا وہ مولوی ہوگا دوسرا دنیا دار ہوگا کیوں ماں جو ایسی تھی لچی بدماش جا تیرے جیسا ہی ہوگا ایک میرے اوپر جائے گا میرے جیسا ہوگا میں بھی حافظ قرآن ہوں تو وہ بھی حافظ ہوگا ایک میرا ہوگا ایک تیرا ہوگا تو کہتے ہیں چنا چی یہ سب پیش گوئیاں ہرب ہرب راست نکلی جی ہاں جی میں نے میں نے کہا مناظرے کے اندر سن سننی مسلم کو اب وقت ہے پوری عبارت پڑھ کے ذرا سنا دو نا کھل کے ان کو کہ یہ ماں پو کل اسباب ہے یا تحت الاسباب ہے اسی لیے اس طرف نہیں آتے تھے اگر کہتے ماتحت الباب ہے پھر ان کو آفت صاحب کے ساتھ نکاح ثابت کرنا پڑتا تھا اس لیے وہ نکاح ثابت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بغیر نکاح کی ہو گئے ہیں اس لیے وہ اس بار آئے ہی نہیں نہ ماتحت السباب ما پاب دونوں کے دونوں وہی ڈرے رہ گئے انہوں نے ہمارے سنی مظلم نے جناب اس موضوع کی دجیاں اڑا کر رکھ دی ہاں جی اور یہ گستاخ رسول ہونا تھا نا اللہ کے نبی کا گستاخ ہونا تھا اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا اوت لمبا دزال کا ضنیم اے محبوب جو بھی تیرا گستاخ ہوگا حرامی ہوگا کہے کہو تھانوی گستاخ رسول نہیں تھا تھابد ایمان پڑ کے دیکھ لو تو گستاخے رسول تھا اگر گستاخ رسول تھا تو اللہ کا پرمان کبھی غلط ہو سکتا ہے اللہ نے تو مور لگائی ہوئی ہے جو جو بھی گستاخے رسول ہوگا حرامی ہوگا بالکل پکی بات ہے پکی بات ہے حرامی ہے اب جو چاہے کر لو اور صرف انہی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ جناب ان کے دوسرے بابا جان جو ہے نا ان کے ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں نا وہ جناب والا ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے اب کیا ہونے والا ہے وہ بھی دوسری کمپنی وہ بھی جناب والا اپنی کتاب کراماتیز مسن مولوی ابراہیم سیال کوٹی اور عبد المجی سود صودر سودا میرے گاؤں کے ساتھ گاؤں ہے سودرا جو ہے میں جناب والا سودرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کرامد کن کی ہے مولوی غلام رسول قلعہ میاں سنگھ گجرا والا قلعہ میاں سنگھ گجرا والا اور جنہوں نے آخر میں توبہ کر لی تھی توبہ حج کرنے کے لیے گئے روزت رسول کی حاضری نہیں دی واپس آ راستے میں سرکار مدینہ فرمانے لگے خواب میں تشریف لائے فرمانے لگے غلام رسول تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے پھر ہوتے چٹھی لکھی موری غلام رسول دی چٹھی آج بھی مشہور ہے لیکن سن لو اج قلعہ میاں سنگ جڑا ہے اج بھی موجود ہے میں ہے کیوں کہ اس او, قلعہ میاں سنگ اج بھی وابی وسد نے کبرالحاج ابو داود محمد صادق صاحب دامت برکات و مل نے اس قلا میاں سنگ وچ ایک مدرسہ بنوایا مسجد بنوائی بڑی مشکل نال جے دو او دا ہویا میں وی گیا اور تمام علماء اہل سنت اوتے موجود سن حاجی صاحب فرمانے لگے ارے بھابیو کتنی دیر ہو گئی توانو ایتھے رہندیا او تہاڈیاں پشت تے گل گیاں نے لیکن تواڈے پنڈ دا نا اکلا میاں سنگ ہی رہیا کیوں سکھانا لی تو آڑی دوستی رہی ہے سکھانا لی محبت کیتی ہے سکھانا لی شکلہ رکھیاں نے اور سکھانا والا ہی کم کیتے نے کہ آؤ اج تو آڑے پینڈ دے مولوی میاں غلام رسول دے رحمت اللہ علیہ تو آڑے ہی بزرگ نے میں یہ دلیل میں جناب والا مشورہ دینا اس پینڈ دنا سکھان دے پینڈ نا تو بدل کے میاں غلام رسول دے تے رکھ دیئے میاں غلام رسول نہیں غلام رسول نہیں مشرکاں والا, والا پیو دا نام والا جنہیں بوٹا لایا کلا میاں سنگھ بچ بابیا کا جناب دا نام مشرق والا نہیں نام مشرق والا سان قلا میاں سنگ ہی چاہیے کلا میاں سنگی چاہید ہے آج بھی کلا میاں سنگے لیکن سنیوں انہوں کلا میاں سنگ نہیں کہندے کلا میاں غلام رسول رحمت اللہ علیہ کہندے نے او مولوی غلام رسول او نا دے پن جناب فضل دی نمبردار بیان کر دا کہ میرے کولے کے بڑی جی مج بینس اور بڑی سی بحن تھی سے میں محمد مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اب گبن نہیں ہوگی بہت بڑی کمزور ہو چکی ہے میں نے جناب مولوی غلام رسول صاحب سے عرض کیا دعا کر ایک خدا گی دودھ گی کا انتظام کر دے آپ نے فرمایا تمہاری بوئی بحث گبن ہو چکی ہے वो बहस गबन हो चुकी है अन बच्चा देने वाली है ओए दसो ती घर वाली पता गबन हो गई है पंजाबी दा का लफज रिजवान समझदे मेरे न ही ना کٹیا دیا پوجلا کچن او پتا ساری گل کا ہاں جی گبڑ ہو چکی ہے گھر والی نو نہیں پتا لیکن پیر پیر نو پتا ہاں جی ہوابی پیر بھی تے جا کے پچھے جناب دعا کر دیں दुआ दे मुन कर, दुआ वस्ते पीर खुले जा दुआ तो पहले गबने और गबड़ आ बचा देने वाली है मुद्दत तक दूध देती रा तुम फिकर न करना और बदल दी का बयान है सचमुच थोड़े ही दिनों में बैस दूध देने लगी तकरीबन ग्यारह मरतबा पीर ग्यारह बार इतवी वाले का नानी ग्यारह बाराज گیارہ بار اس کے بعد سوئی یعنی بچہ دیا مدت دراز تک دودھ رہی اللہ بھی بڑا بے پرواہ جدوں جناب گیارہوی والے واسطے کو کم لیند نا تو دے ہر کم یاروی نل منسوب کر سبحان اللہ जी। बार पीर दी दुआ नई पीर दी दुआ नो बार गल थ बस तुसा के एक बार पीर न, पीर दजह नू पी दूसरी बार दूसरी वारे नाली बशारत जेवीर वार बशारत है तो उसे दो बार भी नहीं मनता क्यों वेख दे तरह मैं झूठ कहना मेरी गल को झूठ है सच कह रहा ना भाई जी यार बार यार बार मझ सू सकती है दो बार ऊधर नहीं सूआ हो सकता ओ होया होया और जनाबे वाला सुन लो इीर बड़े बड़े कम कट जाने बड़े बड़े बड़े बड़े और कबरा ते जाना इन दे पीर का कम हाजत रवाही करनी इ पीरा का कम मुश्किल कुछाई करनी इन के पीर का कम याने दे इ पीर का कम اوہ مجھا سوانیاں انہا دے پیراں دا کاما اوہ دوہ کا دوہی کا ریسے تران دے پہ مشرک اسی مشرک پھر بھی اسی اے پھر معاہد دے معاہد اور آمد جامل ہے ان کی یاں لیکن اے رین کے معاہد دے معاہدی نہیں ہون لگے भाई जी असा थी को गां खोली ये मिश्रक का बतवा लादे हो इधर जबो ना इधर आओ इधर लाओ जिथे हल्ला का शुक्र करो कि थ मुनाजरा जरा सुनी मुसलिम सी बजमे रजा नही सी नहीं तो सारा कुछ खोल के मैं उथे बयान कर देना सी کہ مشرق اصرا جان نال یہ مشرق نہ ہونے جمان نال مشرق نہ نا ہو مجھا سوار نال مشرق نہ نا ہو میاں غلام رسول ایک بندہ مراکی آل گزر والے تو نکلیے نا شہو پورے آڈ ت مرالی آ لے او چوکیدار سی میاں صاحب دے پینڈ دا بندہ او تو جناب چوکی دار چٹ گیا تے میاں صاحب کہن لگا ہزور میں اوتے چوکی دار دا تے تک جنانی نال آڈا گنڈا ہو گیا اٹ جناب او ادھے آڈا گنڈا ہو گیا اون پنڈ چھڑ کے ٹور آیا جا نہیں سکدا او بھی آدھی نہیں کوئی جناب کچھ نہ کچھ کرو تی نہ کہ او تمیہ صاحب فرمان دے جا کوٹھے تے چڑھ جا کوٹے تے چڑھ چڑ کے اونوں بلا آ جائے گی آ جائے گی ا کرامات ال حدیث وچ ا کراماتاں پہ بیان ہو رہی ہیں جناب کوٹے تے چڑھیا اونوں آواز دیتی ہو تو نسئی آئی او بندہ لے کے جناب اندر وڑ گیا تر دن رکھی میاں صاحب نو کشپ نال پتا لگ گیا تر دن نے گئے کر دیا میاں صاحب نے اپنے خادم نو فرمایا جا خبیس نو کڈ کے لیا او خبیس کالا مو پیا کر دائی. جناب بہ خبیس آیا تو بوڑھی ٹور گئی فرمان لگے جا ہو تین لبن لگی تے اے ओते हद नहीं लाई कुछ नहीं किया भी कम करे कुठा कम करे कोई पुठे तो पुठा काम हो اللہ اکبر اللہ اکبر اگر سڈا کوئی گل ہو ساری گل پھر سن لو نہیں ہون لگا بالکل ہون لگا پھر اور طریقے کا کام ہوا او ذرا اپنے ایمان نو تازہ کر لو تذکرہ تل آؤ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہیں حضرت رابعه بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد آپ کی پیدائش ہونے کا وقت قریب تھے جناب اور رات بلادی رات ہے گرم ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا غربت اور دال میں والدے گرامی رو پڑے روندیا روندیا جناب گندی آ گئی گندی تاری ہو گئی अख लग गय मदीने मुकदारा चमक पिया वक्त जाग पे मेरे अकाली सलाम आप जलवा गर हो गये उस झोंपडी जनाब ओझी जग मगा उठी और अपने मेरा अकाली सलाम ने जलवा फरमा दिता جدو جی میرے آقا علی سلام دی زیارت ہوئی یا, یا رسول اللہ آج میری بیوی <coughs> حاملہ تھی آج جناب بچے دی ولادت دا دینے اور بچے دی ولادت دا وقت کسی دی کسی کی آمد کی خوشی ہے اور آج سب ولادت ہے کسی کی آمد آمد ہے اور گھر کا عالم یہ ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں فرمایا غم نہ کر کے بچی کے روم میں تجھے جو نعمت ملنے والی ہے اس کی قدر و قیمت اور روحانی مقام کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ اس امت کی سردار ہوگی اور یہ بھی یاد رکھ لے اس کی وجہ سے اللہ میری امت کے ستر ہزار ستر ہزار اپرادھ کی جنابے والا شفاعت ستر ہزار گناگار کی اس کے بدلے میں شفات ہوگی اور سن لے یہ بے فکر نہ کرتے رہے گھر میری آمد ہے اب تم مفلس نہیں تیرا گھر مفلس نہیں اس طرح کر کہ بسرے کا تم بسرے کے بشندے ہو اس کے حاکم عیسا زروان اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہنا ہماری بارگاہ میں وہ روزانہ ایک سو مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور جمعے کی سب یہ تعداد بڑھا کر چار سو کر دیتا ہے شہر گزشت شب اس نے یہ نظرانہ ہمیں نہیں بھیجا اور جا کر کہو تمہیں جرمانہ کیا جاتا ہے کہ کپارے کے طور پر تو چار سو دن چار سو دینار دے اور وہ اس سے لے کر اپنے جناب خرچے میں لے آؤ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ کے والدے گرامی جب یہ خوشبودار حسین و جمیل خواب لے کر بیدار ہوئے تو مسرت سے پو پھٹ رہی تھی اور میرے با مہربان آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ نوازی کا حق ادا کر دیا تھا دوسرے دن دوسرے روز جنابے والا وہ عیسا ضروان کے پاس پہنچے اور اسے حضور علیہ سلاد و سلام کا حکم سنایا حضور علیہ سلاد و کا پیغام سن کر اور جرمانے کا حکم سن کر اور خوشی کی انتہا نہ رہی بے پا مسرت کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کیوں کہ اس کے نبی نے اسے یاد کیا ہے کملی والے نے یاد کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ خوشی کی انتہا رہی کہ اس کے نبی کو جو میں سلام میں اپنے نبی پر جو درود و سلام پیش کرتا تھا میرے نبی سن کر خوش ہوتے تھے اور جمعے جمعے والے دن زیادہ کرتا تھا اور زیادہ خوش ہوتے تھے ایک دفعہ نہیں کیا سرکار نے اس آدمی کو پیغام دے کر بیچ دیا ہے اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا درود و سلام مقبول ہے اسی خوشی میں اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے اپنے مہربان مہمان کو فرمانے علی شان کے مطابق چار سو دنار جنابے والا دیے اور التجا کی کہ جب بھی ضرورت پیش آئے تو بے ٹرو کا جانا آہا. سرکار جہاں آ جائے جس کو حکم فرما دے اگر سرکار کا غلام ہو تو سچا اور سچا غلام ہو سرکار کے نام پر مر مٹتا ہے <laughs> اور سن لیجئے گا حوالہ اور وہ آدمی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا آدمی کا اس کا واقعہ سناتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس آدمی کا واقعہ سن لو اور کتاب کا نام سن لو سیرت النبی بعد از وصال النبی نام لکھے روم میں سیرت النبی بعد از وصال النبی یہ عبد المجید ایڈوکیٹ فاضلے دیوبند نے لکھی ہوئی ہے دیوبندیوں کے ایک مولوی نے عبد المجی ایڈوکیٹ نے لکھی ہے فاضلے دیوبند ہے اور اس نے سیرت النبی بعد از وشال النبی لکھی ہے کتاب اور اس کا نام جو ہے اس نام پر اگر کوئی بات کرے تو پھر مزہ آئے گا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد کی سیرت لکھی ہے اس میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے واقعہ تو وہاں سے جناب والا انہوں نے لکھا ہے لیکن اس آدمی سے ملا ہو میرے والد گرامی کا وہ دوست تھا ہم ایک محلے کے رہنے والے تھے ایک محلے میں رہے ہیں اور ایک جگہ جناب والا وہی کی میری پیدائش بھی ہے اور یاد رکھ لیں وہ آدمی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ملک سردار علی رحمت اللہ علیہ سب کہو رحمت اللہ ملک سردار علی رحمت اللہ جنابے والا سیال کوٹ پل ایک سیال کوٹ پل ایک, ایک کا جو پل شہر کے اندر ہے پسر کو جہاں سے سڑک نکلتی ہے شہر کے اندر وہ جناب ہے کہ پل کے کارنر پر کوٹھی ہے ملک سردار کی ملک سردار کی کوٹھی ہے وہاں اب سن لیں وہ ملک سردار ایک دن آنکھ لگی تو لگ مدینے کے چاند کے ساتھ گئی ابھی پاکستان نہیں بنا انگریز کی حکومت ہے تو جنابے والا جب سرکار تشریف لائے مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا بت بخت جو ہے جاگ اٹھے تو جناب سرکار پر لگے اے سردار علی سردار بڑے مل ملک سردار میرا ایک غلام جو ہے جیل میں فون پن ہوا ہے جا جا کے اس کی ضمانت دے اور اس کی ضمانت کی رقم جو ہے وہ ایک لاکھ روپیہ ہے ایک لاکھ روپیہ رقم ہے جا اس کی ضمانت دے جا کے اور جناب والا نام بھی گابا بتلایا جب ملک صاحب لاہور میں پہنچے لاہور میں سیال سے چلے لاہور میں پہنچے جا کے پوچھتے ہیں اس جیل میں کہیں اس نام کا آدمی ہے لوگ کہنے لگے ہاں ہے تو آپ فرمانے لگے میں اس کی ضمانت کرانے آیا ہوں لوگ کہنے لگے ملک سردار پاگل ہو گیا ہے اور بے ہو گیا ہے پڑھا لکھا بے نظر مجھے آ رہا ہے تو او اتنی بڑی رقم ایک غیر مسلم کے لیے تو دے رہا ہے جو ابھی وہ ایمان بھی نہیں لایا ملک سردار کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم وہ تو سرکار مدینہ کا غلام ہے مجھے میرے آقا نے حکم فرمایا ہے اب یہ ایک لاکھ تو کیا ملک سردار کی جان بھی بک جائے اس کے بدلے میں تو یہ جان بھی قربان ہے یہ سیرت النبی بعد از وصال النبی میں یہ واقعہ موجود ہے اس آدمی کی میں نے خود زیارت کی ہے میرے والد گرامی کے وہ دوست تھے تو گرامی قدر یہ ہیں آج کے رسول سرکار کے نام پر ودا ہو جائیں ہمارے تو ایسے اور ہم ایسی بات بیان کریں تو یہ کہتے ہیں جی یہ مشرق ہوگی بالکل مشرق ہو گئے ہاں جی بالکل مشرق لیکن اپنے گھر کی خبر نہیں بالکل خبر نہیں اگر اپنے گھر کی خبر ہوتی تو سن لیجئے گا جناب جمال او لیا ہاں جی اشر پیلی تھن تروٹ کل یہ کتاب مجھے ملی نہیں تھی اگر ملتی تو اس کے سکین میں دیتا سنی مسلم کو جمال اولیاء مولوی اشرفر اس, اس کا مصنف ہے صفحہ نمبر ایک سو چار اس پر لکھتا ہے محمد بن ابی بکر الحکمی کی کرامتوں میں سے یہ بھی کرامت ہے جو امام یابی رامت اللہ کی روایت سے ہے ایک شخص ان کی خدمت میں رہنے کے واسطے آیا مگر ان کی وفات ہو چکی تھی آپ قبر سے نکلے اور اسے بیعت کر لیا نبی تو نکل نہیں نہ سکتے نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کسی کی مدد پر سکتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن جمال اولیاء میں جناب والا محمد بن ابھی بکر قبر سے نکل کر جناب بیٹ بھی پر رہے ہیں اور جناب والا اور اپیچ بھی دے رہے ہیں لیکن سن لو ہمارا کیتا وہ جو شاہلی اللہ کا ہے ہمارا عقیدہ وہ جو شاہبد العیز کا ہے ہاں شاہد العزیز رحمت اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دہلی کی جناب مسجد میں دو قاری رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا دور کر رہے ہیں قرآن کا دور کرتے کرتے چند سوار آئے آ کے کھڑے ہوگے السلام علیکم کا جناب کھڑے ہوگے تلاوت سنتے رہے سننے کے بعد جناب جب انہوں نے کرا کاریوں نے دور ختم کیا تو وہ سوار چلے گئے اس کے بعد ایک اور سوار آیا سوار کے پوچھ پوچھتا ہے اے بتلا ہو یہاں رسول اللہ تو نہیں آئے یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ نہیں یہ تاجدار دہلی کا عقیدہ ہے یہاں رسول اللہ تو نہیں آئے کاریوں نے جب خبر سنی تو جناب آنکھوں سے آنسو جسم پر لرزا جناب اتر گیا ہائے کیا ہو گیا ہماری مجلس میں ہمارا قرآن سننے مدینے کا تاجدار آیا تھا جناب ہمارا قرآن سننے کے لیے آج صاحب قرآن آئے تھے آنکھوں سے آسو جاری ہے اب کوئی جواب نہیں کیسے آئے کیا لائیں اس بات کو آئے تھے چلے گئے ہیں تو جناب واپس ہونے لگے تو جناب انہوں نے جا کے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی لگام پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ سرکار تو آئے تھے وہ چلے گئے سرکار کے پیچھے آنے والے تو بھی تو معمولی ہمیں دکھتا نہیں اپنا تو بتلا جا <coughs> तो जनाबे वाला वो सवार कहने लगा जिसका पूछना था जिससे पूछना था पूछा नहीं मुझसे पूछ कर क्या करोगे वो कहने लगे रो करत करते हैं हमें अपना तो बितला दो तो जनाबे वाला वो कहने लगे अगर सुनता सुनना चाहते हो तो सुन लो आना अबू हरा میں ابو ہر ہوں ہاں جی یہ یہدیوں کا نہیں یہ دہلی والوں کا عقیدہ ہے ان کی کتاب میں یہ بات ہے سرکار تو آئی نہیں نہ سکتے ان کے فتوے ہیں یہ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ سیرت انبی بات اداربی اس کے لکھنے والے پر مشرق کا کپر کا فتوا کیوں نہیں لگا آج تک اگر لگایا ہے تو ہمیں دکھلائیں کس کس نے لگایا ہے اگر اپنے کچھ حرکت کریں تو وہ ماں تو ہم آ بھی کریں تو ہو جائیں بدنام وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا اور جناب والا یہی پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ سن لیجئے گا ہمارے نبی تو آ بھی نہیں سکتے جا بھی نہیں سکتے لیکن ہم تو کہتے ہیں سرکار جب کرم فرما دیں تو آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں اور ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے ان کا اپنا کیا نظریہ ہے کیا طریقہ ہے ذرا سن لیجئے گا مہ برہان دہلی میں یہ واقعہ جو ہے چھپا ہے ان کا مولوی جو ہے خود بیان کرتا ہے سن لیں اور مولوی کا نام مولوی احمد سعید ہے اور مولوی احمد سعید کا واقعہ جو ہے مفتی عتیق الرحمان نے لکھا ہے ماہ نامہ برہان دہلی میں وہ کہتے ہیں جناب کہ مجھ سے پہلے ابا جی کے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے جن کا نو عمری میں انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد مسلسل سترہ سال تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے ترک کے ملازمت اور ہجرت کا قصد کر لیا اس وقت آ کر آگرہ لوہا منڈی کے سرکاری شفا خانے میں ملازم تھے مگر جب قاضی عبد الغنی مرحوم والدے گرامی کے پیرو مرشد کو اس کی اطلاع ہوئی انہوں نے منع لکھ بھیجا بہت ہی خوشخبری تھی کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا کیا ہوگا بھائی تمہارے گھر کی باتیں بیان کر رہا ہوں ہاتھ ریز کرنے سے نہیں چیلنج کرو مناظرے کے اپنے مولویوں کو باہر لے کے ہو تمہارے گھر کی بات ہے ہاں جی لڑکا ہوگا چناچے بشارت کے چند سال بعد رمضان المبارک کی سات طریقوں صبح صادق کے وقت میں پیدا ہوا تو بلادت کے دو گھنٹے قبل ابا جان نے مولوی گند گوئی مولوی گنگوئی مولوی نوتوی کو خواب میں دیکھا کہ لوہا منڈی کے شفا خانے میں تشریف لائے ہیں ابا جان کو مبارکباد دی کہا اس کا نام سعید رکھنا پھیا جی دسو یہ یہ گنگوہی اور ننوتوی کو مرنے کے بعد کس نے ٹیلی فون کیا کہ ہماری اما جی حاملہ ہے دو گھنٹے بعد ہم تشریف لانے والے ہیں کہاں سے یہ تار گئی تھی قوة؟ قوة تو باہر رہ سکتا ہے بھائی کل بریانی میں نے تو کہا تھا جب ختم کی بات کہی, کہی تھی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا تھا سنی مسلم کو اب بریانی باہر لے جاؤ پوچھ لو میں نے کہا تھا کہ نہیں میں نے کہا ذرا ان کو کوا بریانی کھلاؤ لیکن ہمیں وہ کَا بریانی نہیں یہاں وہ ٹیلی فون ایکسچینج چاہیے جس سے ٹیلی فون ہوا تھا کہ جناب ہم تشریف لانے والے ہیں ذرا ہمارے ابا کو خبر کر دیجئے گا یا تو مانئے گا وہ قبر میں مردے نہیں تھے خدا بیٹھے تھے وہ خدا کی قبر تھی اگر خدا نہیں تھا تو مردہ تھا مردہ کو کیسے سنا گیا کیسے پتا ہوا لگا کہ ابے کو پتا نہیں کہ میری بیوی کے دو گھنٹے بعد بچہ ہونے والا ہے لیکن مولوی کو قبر میں پتہ چل گیا یہ دونوں مولویوں کو قبر میں پتہ چل گیا کہ جناب تشریف لانے والے ہیں کون سا کون سی وہ پیغام پہنچانے کی کون سی جنابے والا کون سی ان کے پاس کون سا طریقہ تھا کون سا ماں فاؤ کلاسباب تھا یا ماتحت لباب تھا کیا اب دو گھنٹے رہ گئے ہیں بھائی تجھے مبارک ہو تیرے بیٹا ہوگا آگے شبا خانے میں ہاں جی آ کے خبر بھی دے دی اتنا تصرف کر لیا کہ کسی کی خواب میں زبردستی آ جانا دونوں کا یہ تو انسانی فیل ہی نہیں نا یہ تو اے یہ خدائی کام ہے نا کہ یہ معلوم کر لینا تقویت المان نہیں نہ پڑی ہوگی اگر وہ زندہ ہوتا نا وہ خبیث تو وہ کہتا کہ یہ دونوں مشرق ہیں پھر ان کو معلوم ہوتا لیکن ہمارے لیے ہمارے اوپر ایسے بتوے جناب انہوں نے سٹیمپ بنا کے رکھی ہوئی ایسے ٹھک کر کے لگا دیتے ہیں اور جب شرائط طے ہو رہی تھی تو میں نے جناب جب انہوں نے ہمارے اوپر مشرق کا بتوا لگایا نا تو انہوں نے نام پہلے خود رکھوایا تھا روم کا لائب مناظرہ اہل سنت و جماعت کیوں جی آپ لوگ وہاں موجود تھے اور اہل سنت و جماعت کا نام انہوں نے لکھایا تھا جب مشرق کا ہمیں پتوا دیا میں نے کہا تمہاری عقل دانی پہ قربان جاؤں او ہمیں اہل سنت بھی مان رہے ہو مشرق بھی کہہ رہے ہو یعنی مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت مشرق ہوتے ہیں یہ باتیں ہوئی ہیں پھر جانے لگے نہیں نہیں ہم یہ نہ ہی کینسل کرتے ہیں نام کو جناب ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر دیوبندی بریل بھی نام ہوا پہلے ہمیں انہوں نے اہل سنت تسلیم کیا ہے اور ان کو تو اپنی خبر نہیں یہ بات بات پہ تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے بڑے تبدیل ہو جاتے تھے یہ کہاں کے بےچارے ہیں ان کے عقائد دیکھ لو اور انہوں نے جو کتاب المد لکھی ہے وہ پڑھ کے دیکھ لو اگر دونوں ملتے ہیں تو پھر بات کرو یہ ہے ہی جھوٹے قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں اور دیکھ کر جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے یہ تو جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے انہوں نے ایک ہی بس چیز سنی ہوئی لیکن یہ بات دیکھ لے یہاں جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے بھائی یہ سچ ہے سچ ہے کیونکہ تھانوی اور جناب گنگوئی اور نندوت بھی آئے ہیں قبر سے نکل کر اور خبر دینے کے لیے جناب اوے تو لویا منڈی بیٹھا ہے کاکا کا, کا جمنا <coughs> لیکن <coughs> سیدی و سنا دی مولائی ومل جائی مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت العال آپ بلیے کامل ہے آپ کی کرامت دیکھ لو کہ ایک طالب علم جس کو عربی کی عبارت بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی دیو بند کو جہاں سے نکلے تھے سب کو وہاں گھسیڑ دیا ہے ہاں جی سب کو لیکن میرے سیدی و سنادی مولائی و مل جائے سیدی و ساندی کے ایک مرید امجد علی قادری شکار کے لیے گئے انہوں نے جب شکار پر گولی چلائی تو نشانہ خطا ہو گیا کسی راہ گیر کو لگ گئی وہ ہلاک ہو گیا پولیس نے گرفتار کر لیا کورٹ میں جناب قتل ثابت ہو گیا پھانسی کی سزا جناب سنا دی گئی عزیز و اقارب تریف سے پہلے روتے ہوئے ملاقات کے لیے آپ پہنچے امجد علی کہنے لگے آپ سب مطمئن رہیں مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پیرو مرشد سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے خامیاں کر مجھے بشارت دی ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا لوگ رو دو کر چلے گے پانسی کی تاریخ والے روز او مانتا کہ ماری ماں اپنے لال کا آخری دیدار کرنے آئی تو جناب والا دیگر کرنے پہنچی تو سبحان اللہ او ہمجد علی قادری جو ہیں وہ جناب والا اتنا یقین اور ایسا یقین کہ بڑے یقین کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کو بڑے اتمید اعتماد کے ساتھ عرض کر دیا وہاں رنجیدہ نہ ہو گھر چلی جاؤ انشاءاللہ اللہ مجھے پانسی نہیں ہوگی کیوں؟ کیوں کہ میرا پیر لج پال لج نے آ کے مین خبر دے دیتی ہے تین پھانسی نہیں ہوگی اور میں آ کر گھر آ کر ناشتہ انشاءاللہ اللہ کروں گا والدہ کے جانے کے بعد امجد علی کو جناب تختہ پر لایا گیا گلی میں پند پھانسی کا پندرہ جناب ڈالنے کے لیے ہسبے دستور جب آخری آرزو پوچھی گئی کہنے لگے کہ کیا کرو گے پوچھ کر ابھی میرا وقت آیا ہی نہیں وہ لوگ سمجھے کہ موت کی سے دماغ فیل ہو گیا ہے چنا کے پانسی گھر نے پندہ گلے میں پہنا دیا ادھر سے جناب تار آ گیا کہ ملکا وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں اتنے قاتل اتنے قیدی چھوڑ دیے جائے جناب پورن پانسی کا پندہ نکال کر اس غلام کو جناب دار سے اتار دیا یہ کہیں گے مشرق ایسا عقیدہ رکھے تو مشرق ہاں? اپنا نہیں ہاں اپنے تو قبر سے نکل کر آ کر لوگوں کی حاج دروائیے ہو رہی ہیں مشکل کشائییں ہو رہی ہیں لوگوں کے منڈے جمنے میں جناب خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اور ان کی مدد کی جا رہی ہے ادھر مشرق کا پتوا نہیں ادھر مشرق یہ کہاں کی منطق ہے یہ کہاں کا دستور ہے اور سن لو ہماری بات نہیں تمہارے گھر چلے جاتے ہیں ہاں جی تمہارے گھر چلے جاتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو تو سن لو پھر مولوی دار العلوم دیوبند کا ترجمان ماہ نامہ دار العلوم میں مولوی ابراہیم بلیابی کی موت پر ایک نہایتی سنسی خیز خبر شایا ہوئی تھی کہ مرزل موت کا ہے شاہد کہتا ہے کہ جب مولوی ابراہیم کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا اوہ حضرت والا کھڑے ہیں تو ادب نہیں کرتا حسین احمد مدنی کھڑے ہنس رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اور شاہ وسی اللہ صاحب آئے ہیں مجھ کو اٹھاؤ سوال یہ ہے کہ جناب حسین احمد مدنی جس جنابے والا جو نہ مدینے میں مرا نہ مدینے میں پیدا ہوا اور یہ جھوٹا اور جیلی نکلی مدنی جو ہے وہ جو ہے دیوبند کے قبرستان سے اور وسیع بیری جہاز پر تھا اور جہاز کے گرک ہونے سے خود بھی گرک ہو گیا سمندر کی تہو سے کس طرح اور کس لیے مولوی ابراہیم کی موت کے وقت یہ لوگ آئے تھے اب یہ مجھے بتلانا ہوگا کیوں جی یہ ان کے ذمے ہے کہ ان کا مولوی حسین احمد کانگریسی مدنی مت کہیں کانگریسی وہ کیسے آ گیا اور ایک جگہ نہیں آیا بہت جگہ یہ قبر سے نکل نکل کر باغ باغ کر آتے ہیں جیسا کہ سنی مسلم نے کل قاسم ننوتوی کا بھی مناظرے میں ذکر کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں جواب ہی نہیں آئے جواب کہاں سے کیونکہ جواب دیں تو اپنے بزرگوں پر اپنی ان بڑوں پر جناب کفر کا پتوا لگانا پڑتا ہے لیکن اسی لیے ایسی باتوں کا جواب نہیں ہوتا لیکن سن لے کے مولوی حسین احمد کانگریسی کے ایک مرید شیخ علی سلام نمبر سفا نمبر ایک آپ تریٹ نے اسی شیخ علی اسلام نمبر میں اپنی ایک آپ بیتی نقل کی ہے انہوں نے بتلایا کہ ان کے پیر بھائی سخت بیمار ہوئے حالت جناب نہایت ہی سنگین ہو گئی اس کے بعد کا جناب سنیے کہ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں بحثیت معالج بلایا گیا تو دیکھتا ہوں جسم بالکل بے حصہ اور بے حرکت ہے آنکھیں پتھر پتھر آ گئی ہیں سارے مرگ بظاہر نمایاں ہے یہ منظر میں دیکھ کر پریشان اور بے چین ہو گیا اور جناب ناگاہ مریض رفتہ رفتہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کسی کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یہاں تشریف لائیں کچھ دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے والد وغیرہ کو کہتا ہے حضرت کہاں تشریف لے گے جواب میں لوگ کہتے ہیں حضرت تو یہاں تشریف فرما نہیں تھے وہ حیرت سے کہتا ہے کہ حضرت تو تشریف لائے تھے میرے میرے جناب چہرے اور بدن پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اچھے ہو جاؤ گے گھبراؤ نہیں ڈاکٹر صاحب موسوم فرماتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا تو دیکھتا ہوں کہ بخار ایک دم خیب ہو گیا وہ بالکل تندرست ہو گیا ہاں جی اب یہاں نبی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی ولی بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن جناب یہ مولوی قبروں سے نکل نکل کر چپائے بخش رہے ہیں ان کے ہاتھ لگنے سے چپاہیں ہو رہی ہیں یہ کیسا عقیدہ ہے یہ عقیدہ کیسا ہے اس عقیدے کی وضاحت, کا وضاحت پوچھنے کا ہمیں حق تو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرو کہ کل ابھی ہم لوگوں نے مناظرے میں وہ عبارتیں پیش نہیں کی کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پل فرار سے گرتے ہوئے بچا رہے ہو تمہارے مولوی لانت اللہ علی بین جن کے صدقے سے ساری کائنات جنابے والا ان کو شفاعت نصیب ہوگی اور ان کو یہ پل فرات کہاں بچھایا جائے گا ذرا یہ تو بتلا بیت ہے پل فرات کہاں بچھایا جائے گا لکھیں نا یہاں کہاں بچھایا جائے گا جنت کے اوپر ہوگا پل فرات جنت کے اوپر ہوگا لکھیں یہاں کہاں ہوگا کسی نہر کے اور نہر کا پل ہوگا اور کسی دریا کا پل ہوگا پل سراد یا اس کے نیچے جہنم ہوگی ارے ان کے مولوی کہتے ہیں حضور علیہ سلاۃ و سلام پل فراہم گر رہے ہیں سنی مسلم بھائی روم میں پیش کریں حوالہ پیش کریں روم میں تاکہ سب کو پتا چلے کہ حق کیا ہے حضور علیہ سلا سلام حضور علیہ سلاطو گر رہے ہیں مولوی حسین علی وہ پچھڑا مولوی غلام اللہ راول پنڈی جس کا ناک کٹا ہوا تھا वो ना कटा मौलवी उसके पीर उता मौलवी हुसैन अली बाछड़ा मौलवी गंध गोईदा शगिर्द पूरा शजरा नजब सुनावा वो कहता है जनाब हजूर आली सलाह तो सलाह पुलसरात ऐसी गिर रहे हैं تو ہم لوگ بچا رہے اور ہم نے سہارا دے کر سہارا دے کر حضور علیہ سلاد و سلام کو پل سے گرنے سے بچا لیا یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا اپنے مولویوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ حضور علیہ سلاد و سلام آپ کو جناب گرنے سے بچا رہے ہیں اور یہی بات ختم نہیں ہوتی کراماتے ہم پڑھ کے دیکھ لو کراماتے ہم صفحہ نمبر سات اس میں جناب لکھتے ہیں مولوی شیخ محمد سعد پر سوار ہو کر حج کو جا رہے تھے اچانک ہمارا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا کہ پانچ دن وہ جہاز گردشے سے طوفان میں گرا رہا جہاز رام پر بہت تدبیریں کی لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی آخر کار جہاز ڈوبنے لگا ملاح نے اعلان کر دیا لوگوں اللہ سے مدد مانگو دعا کا وقت ہے میں اس وقت مراقب ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا ایک حالت اتاری ہوئی معلوم ہوا جہاز کے ایک کونے کو حافظ ظمن نے دوسرے کونے کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے کاندوں پر رکھا ہوا ہے اور اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اٹھا کر پانی پر سیدھا کر دیا اور جہاز بخوبی چلنے لگا سارے جناب لوگ سارے لوگ خوش ہو گئے جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا میں نے ہو وہ وقت اور وہ تاریخ جناب مہینہ کتاب پر لکھ لیا جب حج سے واپس آئے میں تھانہ بون میں آ کر اس لکھے ہوئے کو دیکھا دریاوت کیا کہ اس دن اس تاریخ کو کوئی تو رونما نہیں ہوا تھا تو ایک طالب علم قدرت علی ساکن ام پندری نے ملک پنجاب جو کہ حاجی صاحب کا مرید اور خادم تھا اس نے بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت میں حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا حاجی صاحب ہجرے سے باہر تشریف لائے اپنی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا اس کو کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو میں نے اس لنگی کو جو گا۔ तो उससे दरिया शोर की बू और चकना पानी की धोकर साफ कर लो तो मैंने लुंग और जनाब चक्का चिकनापन मालूम हो रहा था तो उसके बाद हाफिज साहब ने अपने हुजरे से आए और अपनी लुंगी दी उसमें भी असर समुंदर का मालूम होता था हाँ जी ان کے جناب مولوی پیر کرینوں کا کام دیں یہ حاجی صاحب تھے یا کن تھی آپس دامن تھے یا معلوم نہیں کیا, کیا کوئی عورت کیا کہہ سکتے ہیں ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں ولیوں کے گستاخ نہیں ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کی حق حاقع وہ مدد کرتے ہیں ماں تحت ال بھی اور ماں فوق الاسباب بھی اب سنیو یاد رکھ لو یہ مناظروں میں کبھی ماں فوق الاسباب اور ماتحت ال اسباب اب نہیں لائیں گے کم از کم پالٹاک سے ماں فوق الاسباب اسباب اور ماں تحت الباب اڑ گیا ہے اگر لائیں گے تو بہت پٹائی ہوگی بہت بہت پہلے تو سنی مسلم بڑے ادب سے نام لیتے تھے نا سنی مسلم بھائی اتنے ادب سے نام لینے سے واللہ کافر کی عزت کرنے سے آگے کا آپ خود ہی سمجھ لیں کیا ہوتا ہے اتنے اتنے احترام سے نام نہیں لیا جاتا اگر میں ہوتا نا جیسے اللہ حضرت کے بارے میں نام نکلتا تھا نا میں تھانوی کا وہ نام اشرفیلی لے کے آتا کیوں? اور وہی اسکین کر کے وہ نام جو ہے ان کی کتابوں پر لکھا ہوا سینڈ کر دیتا ہاں جی بھائی کلینڈر کلینڈر یہ کیا کلندر لکھ رہے ہو کہ کلینڈر لکھ رہے ہو یہ کلینڈر ہے کہ کلندر ہے مجھے نہیں نپڑنا پڑھنا آتا یار پانچ جماعت پاس ہوں آپ پتہ نہیں کلینڈر لکھ رہے ہیں کہ کلندر لکھ رہے ہیں وہ کل نہ کلینڈر تھا نہ کلندر تھا ان دونوں میں سے کچھ نہیں تھا ہمارے سنی مظلم نے سننی سنی سنزلم نے کل کلندر کے گلے میں وہ ریچ کا کو جو پٹا ڈالا جاتا ہے نا وہ پٹا ڈال کے جناب اس کو گسیٹ رہے تھے ہاں <laughs> جی یہ پھر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا یہ کلندر یہ خود کلندر ہے یا رچ ہے ایسی کہانی بنی ہوئی تھی تو میں پوچھتا ہوں اگر حاجی صاحب ہجرے میں رہ کر وہ جہاز کو ترا سکتے ہیں وہ حجرے میں رہتے ہوئے تشریف فرما ہوتے ہوئے وہ سمندر میں تشریف لے جا سکتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور قبر انور میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہم غریبوں کے احوال بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور ہماری مدد بھی فرما سکتے ہیں کیوں جی جھوٹ ہے ہم مشرق نہیں ہوئے بھائی ہم مشرق نہیں ہوئے تمہاری کتاب سے یہ بات ثابت ہے تمہاری کتاب سے اگر جو ادھر پتوا لگاؤ پہلے ادھر پھر ہماری طرف آؤ ہماری طرف جناب جٹ آتے ہو ہم نے ان کی کو بینک کھول لی ہے نا اس لیے ادھر کو آتے ہیں باغ باغ کے باغ باغ کے لیکن ہم نے بھی کتے کو ڈنڈا مارنا سیکھ لیا ہے ہاں جی کتے کو ڈنڈا مارنا سیکھ لیا ہے انشاءاللہ اللہ اب ڈنڈا مارتے رہیں گے کتوں کو ڈنڈے مارتے رہیں گے جب تک یہ پال ٹاک چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتے تو گرامی قدر اگر حاجی صاحب اس کم فرما سکتے ہیں مدد فرما سکتے ہیں نا جہاز والوں کی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد بھی فرما سکتے ہیں اگر یقین نہ, نہ ہو تو کل سرکار مدینہ نے اپنے غلام یا رسول اللہ کہنے والوں کی مدد فرمائی ہے نا وہاں علم کی بات نہیں تھی سرکار کا کرم تھا واللہ سرکار کا ایک کرم تھا نا سرکار کا کرم تھا سرکار نے مدد فرمائی ہے اس لیے سنی کامیاب اور کامران ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اہل سنت کا ہمیشہ بول بالا رکھے گا کیوں یہ مسلک مسلق امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حق ہے سچ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سنی آپ للکار تھے ان کے لیے اور تلوار تھے ان کے لیے اور ان کے غلام ہر سنی رسول اللہ کہنے والے ان کے لیے تلوار ہیں اور ان کے لیے للکار ہیں اور, ان للکار ہیں اور انشاءاللہ اللہ یہ للکار ہم دیتے رہیں گے یہ کرتے رہیں گے جب تک دم دم دم, دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے وہ ماہل بلا مودی ماشاءاللہ اللہ حضرت مولانا حافظ بزم رضا دامت برقاتب عالیہ نے بڑی ہی مدلل تقریر کی ہے اور جن لوگوں نے اس کو سنا ہے ان کے پاس حوالوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے ان کو اس بات کی اب کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ کی ہم کیا جواب دیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کچھ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ان کی پیدائش سے ہی بخشا ہے ان کو مناظرہ کرنے کی ترکیب معلوم ہے کس طرح جواب دینا ہے منطقی جواب ہے کہ علمی جواب ہے وغیرہ اور کچھ لوگ اس کو سیکھتے ہیں دونوں اچھی باتیں ہیں تو بھائی جب اس روم میں علماء کرام ہوئے علامہ سنی امام ہوئے علامہ بزم رضا ہوئے مفتی ہارون صاحب آتے ہیں جب یہ بیان کریں تو ہم جیسے لوگوں کو مکمل فائدہ تب ہی ہوگا ہم ان کی باتوں کو سنیں کیا کہہ رہے ہیں پہلی بات کیسے کہہ رہے ہیں اور کب کہہ رہے ہیں کون سے پوائنٹ کو کب کہنا ہے کس سوال کے جواب میں کیا کہنا ہے اس سے آپ کا ایک مزاج بن جائے گا کہ آپ کے اوپر جب کوئی اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب کیسے دے پائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی اگلی نسل جب بچے اسکول سے آئیں گے یا آپ کا بچہ کوئی سوال لے کے آئے گا وہابیوں کا یا دیوبندیوں کا یا سائنس سے متعلق ہی کہ سائنس کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے اور کیا جواب دینا ہے تب آپ اس کو جواب دے پائیں گے اطمینان کن جواب دے پائیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے علم مل جائے گا میں ایک دن مدرسہ نہیں گیا ہوں لیکن والد صاحب کے ساتھ رہ کے میں نے جو تھوڑا علم حاصل کیا بچپن سے گھر کا ماحول ہی یہی تھا ٹھیک ہے گھر کا ماحول بہت اثر پڑتا ہے اس کا بہت زیادہ تو یہ جو ہے یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں میں ایک چند منٹ لوں گا اور پھر مائک آپ سب کے لیے فری کر دوں گا لیکن کچھ ایسی بات جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سنی مسلم ٹو تھاؤزینڈ کی آواز کو بھول جائیں بولتے ہیں ٹو आप از चीज को آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں خود آپ اس کو مانیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کی فتوا ویب سائٹ کرتا ہوں آپ خود دیکھیں میں کوئی سکین نہیں ہے ڈائریکٹ سائٹ دے رہا ہوں میں آپ کو آپ دیکھ لیں اور بہت بڑی کوئی اس میں جو ہے تقدیر یا کوئی وہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا فتوا انہوں نے دیا ہے جو میں روم میں پیش کر دیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہ رہا ان کا فتویٰ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں خود پڑھ لیں بالکل ایک چھوٹی سی لائن ہے کہ یہ ان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے روزے سے کہیں آ جا سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے نا کیا لکھتے ہیں پڑھیا پوائنٹ نمبر دو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات قبر میں حیات برزخی ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہیں آ جا نہیں سکتے آپ لوگوں نے پڑھ لیا بس پوائنٹ نمبر ٹو ہے جواب میں پھر آگے لکھا ہے بریلوی حضرات کیا ثابت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ہم کو اس سے مطلب ٹھیک ہے بھائی تو دیوبندیوں کا یہ فتوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں آ جا نہیں سکتے ٹھیک ہے میرے بھائیوں کوئی بات نہیں اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کروں گا آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ بولتے ہیں میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بھائی ہم لوگ کوئی بات خالی پیلی نہیں کہتے یہ ہے امام ترمیزی کی مشہور حدیث کی کتاب سنن ترمیزی جس میں امام ترمیزی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جن کے پاس حدیث کی کتابیں کھول لیں باپ فضائیل قرآن اور اس میں جو ہے چھوٹا باب ہے فضائل سور ملک اس میں امام ترمیزی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ کی ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی تھے انہوں نے جو ہے ایک قبر کے اوپر جو ہے گلتی سے ایک خیمہ ٹینٹ لگا دیا تو تھوڑے دیر کے بعد ان کو اس قبر سے صورت ملک پڑھنے کی آواز آئی آپ کی خدمت میں میں نے سکین پیش کیا عربی اور انگلش دونوں میں اب آپ دیکھیں گے عربی کی یہ عبارت ہے بہابیوں نے جب اس کا ترجمہ کیا انگلش میں تو کیا کہ کیا کیا کی وہ صحابی جنہوں نے کھیما ٹینٹ لگایا تھا وہ صورت ملک پڑھنے لگے جبکہ حدیث میں کیا تھا کہ کی قبر میں جو مدفن صحابی تھے وہ پڑھنے لگے تو اپنی بات کو کیونکہ اب ان کا تو عقیدہ ہے کہ جو قبر میں مر گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس حدیث سے ثابت ہو رہا تھا کہ جو قبر میں صحابی تھے وہ سور ملک پڑھ رہے تھے اب یہ ان کے خلاف ہو گئی حدیث تو انہوں نے اس کا ترجمہ جب کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو غلط ترجمہ کر دیا یہ ہو گئی دوسری بات ٹھیک ہے آپ ان سب باتوں کو لکھتے رہے تب آخری میں آ, ان کا بھنڈا فور ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلا میں نے آپ کو دیوبندیوں کا فتوا دکھایا دوسرا میں نے وہابیوں کی تحریف دکھائی حدیث کی کتاب میں ایک اور حوالہ آپ نوٹ کریں یہ حوالہ ہے صحیح بخاری سے کتاب الجنائز جن کے پاس ہے وہ کھول سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجنائز انگلش میں اگر ہے تو دا بک آف فیونرلس اس میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی ان تینوں کے آپ کو معلوم ہے روزے برابر, برابر مطلب ایک ہی جگہ ہے ان کے پاؤں کے پاس ان کا سروا آپ کو معلوم ہے لائن میں ہے تو ایک بار وہ جو دیوار تھی جس خجرے میں یہ تینوں روزے خبر ہیں وہ دیوار ایک بار ڈھے گئی بخاری شریف کی حدیث کتاب الجناز تو پورا جو دیوار کا ملبا تھا مٹی تھی وہ ان تینوں قبروں کے اوپر آ گئی اب لوگوں کو پتا نہیں لگ رہا تھا کہ کون سی قبر کہاں ہیں اور ایک قبر کو تھوڑا نقصان پہنچ گیا اور قبر سے انسان کا ایک لاش دکھنے لگی پاؤں کا انگوٹھا دکھنے لگا تو لوگوں میں اب یہ سوال پیدا ہوا کی کس کی قبر کو نقصان پہنچا ہے رسول اللہ ہے یا عمر فاروق ہیں یا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو ایک صحابیہ اس ایک وہ حیات میں تھی انہوں نے پاؤں کے انگوٹھوں کو پہچانا اور کہا یہ عمر فاروق کا انگوٹھا ہے صحیح بخاری کی حدیث اس حدیث سے پتہ لگتا ہے نہ صرف انبیاء انبیاء کے بارے میں تو بالکل صاف حدیث ہے اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو نقصان پہنچائے اس حدیث سے ہم کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو کہ تمام صحابہ اکرام ہیں اللہ کے خاص بندے اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی یہ شرف دیتا ہے کہ ان کے جسم کو بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے اگر اللہ چاہے تو ٹھیک ہے نا ان تین چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا اب آپ ان تینوں کو جوڑ دیجئے دلیل نمبر ایک آپ نے دیوبندیوں کا فتوا اپنی آنکھوں سے ان کی ویب سائٹ پر پڑھ لیا اب آپ دیکھیے آپ کی خدمت میں سنی مسلم اپنے گھر سے کچھ نہیں بول رہا ہے بھائی یہ سب میں دیوبندی ویب سائٹ سے اب آپ یہ پڑھیں یہ آپ سکین دیکھیں کتاب کا نام ہے ارواح سلافہ ٹھیک ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے اس پہ آپ خود پڑھ لیں میں نے اردو سکین بھی کیا ہے کسی بھائی نے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اس نے کہا ہے کہ دیوبند میں ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا ان لوگوں کے علماؤں میں تو قاسم نانتوی جو ہے اپنے ظاہری بدن سے آئے آپ لوگ غور کریے سکین میں جسد انصری اپنے ظاہری بدن سے قبر سے نکل کر آئے اور دیوبندیوں کے جو دو علماء آپس میں لڑ رہے تھے ان کے گروپس ان کو مشورہ دیا کہ بھائی اس لڑائی میں تم مت پڑو اور واپس چلے گئے لیکن رسول اللہ کے بارے میں آپ نے فتویٰ پڑا ہے وہ کہیں نہیں آ جا سکتے میرے بھائی سب آپ کے سامنے ہیں سنی مسلم کی آواز کو نہ سنیں اسکین کے لنک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے بھائی دوسرا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں میں اللہ اکبر شیخ تھانوی اب ایک اور دیکھ لیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے جو وہ ہیں دادا حضور اشرف علی تھانوی صاحب کے دادا حضور ہیں وہ مرنے کے بعد اپنی وائف اہلیہ جس کو کہتے ہیں نا اپنی وائف کے لیے لڈو لے کر آتے ہیں آپ دیکھ لیں اسکین میں بھائی ان کی کتابوں کا اسکین ہے خود لکھتے ہیں یہ بڑا لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے خاندان میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دا جو دادا تھے وہ ایک بار بارات میں جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تو لوگوں نے اس کے بعد ان کا عرس بھی منایا بھائی عرس بھی مناتے تھے اشرف علی تھانوی صاحب کے دادا کے ماننے والے آپ ارس تو بھائی جو معتقدین ہوتے ہیں اور جو خاندان والے ہوتے ہیں وہی مناتے ہیں آپ دیکھ لیں تو وہ اپنے قبر سے نکلے کپڑا پہنا انہوں نے کسی مٹھائی کی شاپ میں گئے پیزا کارنر میں یا ہمارے حسان رضا صاحب کی بھی مٹھائی ہو سکتا ہے حسان رضا صاحب کی مٹھائی کی دکان میں ہی آئے ہوں یا اس زمانے میں جو مٹھائی کی دکان رہی ہو اللہ عالم وہاں سے مٹھائی لیا اور اپنی وائف کی خدمت میں مٹھائی لے کر حاضر ہو گئے لیکن آپ سب نے اپنے آنکھوں سے فتوا پڑا ہے دیوبند ویب سائٹ میں رسول اللہ کہیں آ جا نہیں سکتے ٹھیک میں ایک اور حوالہ دے دوں پھر میں آپ لوگوں کے مائک پہش بھی کر دوں گا اس حوالے میں پھر سے قاسم نانتوی صاحب اپنے ایک مریض کو جو ہے ڈبیٹ میں مناظرے میں ہار رہا تھا تو ہارنے والا تھا اس کو ایسا گمان تھا کہ میں ہار جاؤں گا تو اس کی مدد کے لیے قاسم نانتوی صاحب نانوت میں ان کی قبر ہے قبر کو توڑا قبر سے نکلے وہ ظاہری حالت میں ٹھیک ہے کپڑا پہنا اور آ کے اپنے مرید کی ہیلپ کی اس کو ڈیبیٹ جتایا اور واپس چلے گئے ٹھیک ہے قبر سے نکل کر آئے اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں نہیں آ سکتے یہ میں آپ کی خدمت میں سب سکین ہے آپ دیکھ لیں اور اگر سنی مسلم جھوٹ بول رہا ہے تو بھائی آپ آ جائیں کہیں بھائی سنی مسلم بھائی آپ ہم کو غلط بولتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر قاسم نانتوی صاحب قبر سے نکل کر اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں مناظرے میں اس کو جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں تو اب بتائیے کہ ایسی بڑی منافقت دیکھ کر کیا چین سے نیند آ سکتی ہے مجھے تو نہیں آتی اس لیے میں نے جو ہے اتنی محنت کر کر اور علامہ بزم رضا سنی امام اور باقی بھائیوں کی گائیڈنس اور سجیشن کے ساتھ اور اس روم کو چلانے والے ماڈریٹرس کی محبت سب کی جو ہے سجیشن سے اسلامی ایجوکیشن پہ ان کو میں نے پیش کیا ہے بھائی اب آپ سوچیں کہ کیسی تڑپ رہتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی منافقت آپ کیوں کہتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ جو ہے سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں اپنے آپ کو بےحدوں بدتمیزوں کی طرح جو ہے جھوٹ بولتے ہوئے ہنفی کہتے ہیں اور پھر کیا ہے آپ دیکھیے اس سے بڑی منافقت کہیں ملے گی دنیا میں انہی سب کو لے کے میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا دیگر بندی ہے آج میں بتاؤں میں بتاؤں اپنے گھر میں نہیں اپنے گھر سے دور ڈھائی ہزار دور دوسرے شہر میں ہوں تو آج میں گیا بازار گیا تھا ٹھیک ہے تو بھائی دیکھنے سے میں کوئی عالم و تو لگتا نہیں ہوں میں نے جینز پہنی ہوئی تھی اور اپنا یلو ٹی شرٹ پہن کے میں جیکٹ پہن کے گھوم رہا ہوں بھائی مجھے دو دیوبندی مولوی دکھ گئے تو آپ کو معلوم ہے دیوبندی مولویوں کو تو آپ پہچان سکتے ہیں ان کی داڑھی کبھی کنگھی نہیں ہوگی سننی جو سنی ہوتے ہیں وہ اپنی داڑھی کو ہمیشہ جو کر کے رکھ سکتے یاد رکھیے پھر دیوبندی اگر ایک چلا کر کے آئے گا چالیس دن کا تو اس کے شرٹ کا اوپر والا ایک بٹن کھل جائے گا دو چلانا کر لیا تو اس کا دوسرا بٹن کھل جائے گا اور اگر تین چلّا کر لیا تو اس کے تینوں بٹن کھل جائیں گے شرٹ کے ٹھیک ہے اور پھر اگر اس نے چار چلّا کر لیا تو پھر وہ الٹا کرتا لمبا ہو جائے گا اس کا اور اس کے پجامے چھوٹے ہو جائیں گے آپ یاد رکھیے مزاق نہیں کر رہا ہوں اس کو لکھ لیں اگر اس نے چار چلا کر لیا تو اس کے کرتے لمبے گے تو دیوبندی دیکھنے سے ہی جو ہے پہچانے آتے ہیں اور میری کبھی کبھی عادت ہے جا کے دیوبندیوں کو چھیڑنے کی تو میں پہنچ گیا صاحب آئس کریم کھایا میں اس کے بعد میں نا چلو ان کو چھیڑتے ہیں ان کو لگا بھائی ہوگا کوئی کالج کا لڑکا میں پہنچ گیا ان کے پاس ایسے ہی پہنچنے کے لیے حضرت میں شہر میں نیا ہوں مجھے کوئی مدرسہ آپ تو وہ اتنے بدماش تھے میرے کو تو معلوم ہے میں تو اس شہر میں پہلے رہ چکا ہوں بولتے ہیں مجھے ایک مدرسے کا نام بتایا سُنی کا مدرسہ بولتا آپ وہاں نہ جائیں وہاں لوگوں کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے وہ لوگ صحیح عقیدے کے نہیں ہیں میں میم میں وہ دیکھا کہ کیسے ہوتے ہیں یہ تو بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل مسلمان رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم جیسا مٹی میں ملنے والا نہ کہے تو بےحد ضروری ہے آپ اپنے گھروں میں کتاب رکھیں ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے کیوں میں بتا دوں ہمارے ملنے والے ایک صاحب تھے والد صاحب کے بڑے معتدیر تھے وہ پیشے سے جو ہے گوشت کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے سننی تھی ٹناٹن سننی بہت زیادہ علم نہیں تھا علم کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی اپنا نماز پڑھنا عید میلاد النبی کرنا رسول اللہ کی محبت مطلب پیور سننی تھے ان کا جو لڑکا تھا وہ بھی سننی ہے لیکن وہ انگلش بولتا ہے وہ پڑھتا ہے تو کیا ہے کہ کی؟ انہوں نے کیا کیا شروع سے اپنے گھروں میں کتاب رکھی ماحول بنایا اپنے بیٹوں کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا بٹھایا جن کو باتیں کرنے آتی تھی ان کو خود بات کرنے نہیں آتی تھی ٹھیک ہے لیکن اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے یہ کیا تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھائی اس روم میں آتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے میں کہہ رہا ہوں میری بہت میری شادی نہیں ہوتی مجھے تجربہ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں کتابیں رکھیے آپ آج نہیں پڑھیں گے دس سال کے بعد ان کو شوق ہوگا تو وہ کتاب پڑھیں گے تو اپنے گھر میں آپ سنی علماؤں کی کتاب چھوٹے چھوٹے رس, جو رسائل رکھیں سنی علماء کی اسپیچز ملتی ہیں سی میں اس میں رکھیں اگر آپ کے بچے اردو نہیں سمجھتے ہیں تو پنجابی میں رکھیں انگلش میں رکھیں تو یہ آپ کلیکشن کریں ہر مہینے کچھ پیسہ خرچ کریں اپنی نسل کی جو ہے انفارمیشن کے لیے والے لوگوں کو اب آپ نے دیکھ لیا حدیث کی دار السلام نے کیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حدیث کا کیسے غلط ترجمہ کر دیا اب سوچئے کیوں کیا کیونکہ ان کے کی عقیدے کے متعلق مطابق اگر کوئی مر گیا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا جبکہ حدیث بول رہی ہے کہ مرنے کے بعد ایک صحابی جو ہے اپنی قبر میں سورے ملک پڑھ رہے تھے اب یہ تو ان کے عقیدے کے خلاف ہے تو کیا کیا انہوں نے حدیث کو جب ٹرانسلیٹ کیا جن کو عربی نہیں معلوم ہے جب وہ انگلش میں پڑھیں گے تو بولیں گے اچھا وہ انگلش میں کر دیا کہ وہ صحابی جو تھے جو زندہ تھے وہ پڑھ رہے تھے تو میرے بھائیوں مناظرہ ہوتا رہتا ہے یہ ہمیشہ ہارتے رہتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالی و رحمان ہمیشہ ہاریں گے مقصد جو ہے اس روم کا کہ سنی جاگ جائیں بیدار ہو جائیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کتابیں اکٹھی کریں ان کو بتائیں ایک دن میں آپ کو بٹھا کے ایک دن میں چار گھنٹے کا لیکچر دے دیا پھر تین مہینے تک کچھ بات ہی نہیں کہ نہیں اپنے بچوں سے بات کریں اپنے بھائیوں سے گھر والوں سے بات کریں ان کو صحیح عقیدہ بتاتے رہے اور جب آپ کے پاس اس طرح کی دلیلیں رہیں گی تو لوگوں کو جو ہے کتنا سے کتنا بڑا بھی اگر وہ ہوگا نا جاہیل بولیں یا کٹور دل والا وہ بھی جب آپ کے سامنے دلیل دیکھے گا تو اس کو یقین ہو جائے گا نہیں بھائی یہ دیبندی اور وہاں صحیح منافق ہے اور اہل سنت وال ہی ہے جو صحیح بات کہتا ہے تو میں نے وقت لے لیا اللہ ہم سب کو جو ہے اہل سنت وال جماعت پر رہنے کی اور خاتمہ بال خیر کی اللہ توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے تو آپ بتا دیجیے جی جی بھائی جان میں چودھری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہینڈ ریس کریں مائک پر آئیں تو میں اس لیے آیا ہوں آپ لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن میں اپنے بارے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں